سلي إلى رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب تدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود صدق الله رزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين واليوم زادا كريك ورسيسك يوم نقول یعنی اس دن کیا کیفیت ہوگی کیا حالت ہوگی کیا منظر ہوگا جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حالم تلا کیا تو بھر گئی ہے تقول حالمی مزید اور وہ کہے گی کچھ اور ہیں اللہ تعالی ڈالتا جائے گا اور کہتا جائے گا حالمی عالم تلا کیا تو بھر گئی ہے اس لیے کہ اللہ کا اس سے وعدہ ہے لن لہنم امن الجنا تھی ون سے اجمائی میں نے جہنم بھرنی ہے تو اللہ کا وعدہ اللہ اللہ اس وعدے کے مطابق اللہ جانتا ہے کیا کیفیت ہے لیکن یہ پوچھنا اور جواب دینا اس لیے بھی ہوگا کہ بعض بندے اتنے منقصر المزاج ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جہنم میں بھی ہمیں جگہ مل جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو کا در ہے کہ جہنم میں کافی سپیس ہے آپ کو فکر نہیں کریں وہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جگہ نہ ملے تو وہ کہا جائے گا کہ علی مطالعہ تھی کیا تو بھر گئی اس لیے کہ جو بھی انتظار میں ہے وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں بعض اب جب مزدور بھر کے دوسری سائڈ پہ لے جانے ہو کام مشکل ہو تو دوسرے مزدور دعا کر رہے تو یا اللہ جگہ ہی نہ بچے اور ڈرائیور جی بس بچے سے زیادہ میں نے نہیں بٹھانے تو چلو اگلی گاڑی واپس آنے تک ہمارا ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جگہ آرام سے گزر جائے گا تو یہ سارے وہاں کوئی مہلت نہیں یہ کیفیت یہاں تک رہے گی کہ بندے ختم ہو جائیں گے اور اس میں جگہ باقی ہوگی اور وہ کہے گی کہ اللہ تو نے مجھ مجھے زیادہ کیا تو میں نے بھرنا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ پروردگار اپنا پاؤں اس پر رکھے گا اب وہ پاؤں ہمارے پاؤں کی طرح نہیں ہے اپنی قدرت سے پروردگار اسے اپنے کلم ہے کن سے بھرے گا اور جب اللہ اپنا قدم اس پر رکھے گا اور یہ قدم اس کا اس کی اپنی شان کے مطابق ہے ہمارے قدم کی طرح نہیں ہے اور اس میں اس بحث میں جاتے تو اس وقت وہ کہے گی کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی بعض چیزیں بعض پر چڑھ جائیں گی جیسے پسری پسری پر چڑھ جاتی ہے زیادہ چیزیں اکٹھی کے پر چڑھ جاتی اس کا ایک با جو باز اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھ جائے گا وہ کہے گی بس بس بس بس وہ وعدہ پورا ہو جائے گا کہ ت نے بس کہا ہے تو یہ وہ منظر ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے یا تو جنت کا پہلے کرتا ہے پھر جہنم کا کرتا ہے یا جہنم کا پہلے کرتا ہے پھر جنت کا پہلے کرتا ہے نیکوں کا پہلے کرتا ہے بدوں کا بعد میں کرتا ہے بدوں کا پہلے کرتا ہے یہ جہاں بھی آتا ہے یہ دونوں آتے ہیں ایک رقو میں ایک آئے گا دوسرا رقو دوسرے سے شروع ہو جائے گا یہ وہ دو انجام ہیں جس سے ہر انسان نے دو چار ہونا تھرڈ آپشن کوئی نہیں یا ہم نے جنت میں جانا ہے یا ہم نے جہنم میں جانا ہے تیسری کوئی درمیان میں بفر زون نہیں ہے یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کس طرف کا انتخاب کرنا ہے بتا دیا گیا قد قدم تو الکمبل واحد وعدہ اور واحد جو لفظ استعمال ہوتا ہے اچھا وعدہ کسی سے کیا جائے پرومس کیا جائے تو وہ ہوتا ہے وعدہ اور دوسرا بھی وعدہ ہوتا ہے لیکن برا وعدہ کیا جائے تو اس کو واید کہتے ہیں یعنی اگر کوئی یہ کہے گا آپ اسکول سے جب واپس آئیں گے تو ہم آپ کو جناب ایک گرم دیں گے ہم آپ کو گاڑی لے کر دیں گے یہ وعدہ ہے لیکن اگر یہ کہ اکبر پتر کرے نمبر ٹھیک ہے اور میں تیری ٹاؤں گے توڑ دوں گا تو ہے یہ بھی وعدہ لیکن یہ کیا ہے یہ واحد ہے تو جو جس وعدے کا جو بری خبر کا وعدہ دیا جائے برے انجام کا وعدہ کیا جائے اور وہ بھی وعدہ اللہ کے جمع پورا کرنا لازم ہے وہ واحد کہلاتا وہ قد قدم تو بلواحد میں تمہیں وارن کر چکا تھا پھر اب جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے سامنے تمہارے جھگڑے سے میرا فاصلہ تو تبدیل نہیں ہوگا یوم جہن تلاد و جنت نزدیک کر دی گئی ہم زلف رشتہ جب آدمی کلوز ہو جاتا ہے تو کہتے کہ یہ ہم زلف ہیں جو. کلوز رشتہ ہو گیا ذرا ہمارا زلفا کہ نزدیک کو اس لیفا نزد کر دی جائے گی الجنت و جنت غل متقیر متقین کے لیے غیر یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے ہمیں اب عادو... اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم مریں گے بڈھے ہوں گے پھر مریں گے پھر پتہ نہیں کب اٹھیں گے کون جیتا تیرے زلف کے سر ہونے تک ایسی کیفیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسی لیے پوچھے گا کہ بھائی کتنی دیر رہ کرو لبس تم فی الفظ آد کالو لبس نہ یو من او بادار ایک دن اور پھر خود ہی شک میں پڑ جائیں گے یا دن کا کچھ حصہ رہ کر بس اتنی سی وہاں محسوس ہوگی جو اب تمہیں نظر آتا ہے تو کب ہوگا قرآن کے الفاظ ہیں ان نہ یا راہو نہ ان یارو نہ ہوں بہ انہیں وہ دور نظر آ رہی ہے اور ہمیں نزدیک نظر آ رہی ہے کالف تمہارے رب کے نزدیک ایک یوم تمہارے ہزار سال کے برابر ہوتا ہے یعنی اگر کوئی ہزار سال جیے تو اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک دن جیا اب وہ تمہیں بہت دور نظر آتی ہے ہمیں بہت نزدیک نظر آتی ہے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول متا صاحب کی قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعدت طلحہ تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے وہ تو اپنے ٹائم پر آ جائے گی جب بھی آئے گی تیرے پوچھنے سے جلدی نہیں آئے گی اور تیرے نہ پوچھنے سے لیٹ نہیں ہوگی جو تم سے کنسرننگ سوال ہے وہ یہ ہے کہ تم نے تیاری کیا کی ما اعدت طلحہ ایک آدمی پوچھتا پھر ہے جی فلائٹ کتنے بجے ہے ساتھی ہو جائیں جی پیچھے جگہ نہیں بندہ پوچھتا پھر ہے کہ جی ایرو ایشیا کتنے بجے جائے گی بھائی آپ نے ٹکٹ لیا ہوا اس کا ٹکٹ تو کہیں نہیں لیا تو پھر وہ ابھی چلی جائے آپ کا کیا فائدہ ہے جی لیٹ ہو جائے تو آپ کا کیا نقصان ہے جی ماں عد لا آپ نے پاسپورٹ آپ کے پاس ہے ٹکٹ ہو کے آپ کے پاس ہے پھر آپ بات کریں حضور نے سوال کیا ما آدت لال صاحب آپ نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہوئی ہے بڑی بےچانی ہے نا قیامت کے کی آنے کی تو لگتا ہے کہ بڑے سلیتے سیتے بھر کے نیکیوں کے رکھے ہوئے آپ نے ما آدت تالہ کالحب اللہ رسول فرمایا حضور کچھ نہیں ہے مگر اللہ رسول کی محبت ہے فرمایا ان من امن تو جس سے پیار کرتا اسی کے ساتھ ہوتے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی اس حدیث کے بعد الفاظ ہیں کہ صحابہ کو اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی جب حضور میں یہ کہا کہ تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے تم پیار کرتے ہو کیونکہ وہ اللہ رسول سے پیار کرتے تھے لہذا نے پتا دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وزل جناۃ المتاقی نہ کوئی دور کی بات نہیں ہے ابھی بھی اگر ہم آنکھیں بند کر لیں کبھی اور اپنے سکول سے شروع کریں جب ہمارا وہ سکول کا زمانہ تھا تو پتہ چلتا ہے کل کی بات بچہ اگر ہلا دے تو ایک دم آدمی چونک کے واپس پلٹ آتا ہے تو وہی ہم کہاں پہنچ گئے لیکن تھے ہم کہاں ابھی بھی ہم پیچھے پلٹ کے جائیں تو ذرا سی کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی کتنی دیر ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ کل کی بات خواب کی طرح یہ سارا معاملہ زندگی کا اسی طرح ہوگا ایک جگہ سے آخر میں واضح فت الجنت المطقین و الجحیم الغوین اور جہنم جو ہے وہ سرکشوں کے لیے سامنے کر دی جائے گی ابراز ہوتا ہے کسی چیز کو سامنے کرنا شو کر کے دکھا دینا آپ کے پتاخے پر لکھا ہوتا ہے کہ ابراز عند طلب آپ سے کوئی آگے پوچھے تو آپ نے یہ ٹکٹ شو کروانا ہے جب آپ بس میں بیٹھتے ہیں تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ سنبھال کر رکھیں اور اس کو آپ جو بھی ہے تو اس کو شو کرانا ہے وہ برزت جہین الغوین اس دن سرکشوں کو جہنم شو کروا دی جائے گی پتہ شو کروانا ہوتا ہے جنت بھی شو کروا دی جائے گی جہنم بھی شو کروا دی جائے گی اس وقت تو وہ دونوں غائب ہیں بلائنڈ فیس ہے ہمارا لیکن اس دن وہ سامنے اور گا کہ پتہ نہیں کتنی اس کو لگامیں ڈالی ہوئی ہوں اور وہ شاہ شاہ کر رہی ہوگی پار رہی ہو اس کی آواز کی دہشت سے جو ہے وہ لوگ خوفزدہ ماں نہ لکل اواب ان یہ جنت کی بات ہو رہی ہے یہ ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو یہ ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ہر اواب پلٹ آنے والا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بندہ گناہ نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم و خیرل آدم کی ساری اولاد گناہ کرتی ہے اور بہترین گناگار وہ ہیں جو پلٹ آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہتے کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کی ایف آئی آر کو نہیں جا کے درج کرواتا اس کو کوئی بھولا ہوا نہیں کہتا اور میں نے ارض کیا تھا کہ یہ زندگی ایک دن کی ہے تو آدمی اگر اس پوری زندگی میں غر گرے سے پہلے بھی واپس آ جائے تو پروردگار اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے یو بد دلہ سیاحت امحسانات پروردگار اس کے گناوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کرتے تھے کہ پلٹ کے آ گئے یہ کلیہ ہوا بن پلٹ کے آنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کا دامن سیاہ ہو جائے یہ دنیا ہے اور اس میں جب ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے ساری گاڑیوں کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے جو لوگ بھی آتے اس لیے شریعت وہ بوجھ نہیں ڈالتی پتا ہے بارش ہے کیچڑ ہے لہذا جو بارش کی کیچڑ ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے پاک ہوتی ہے وہ لگ جائے تو اگرچہ وہاں سے گٹر بہتے رہیں لیکن اگر بارش ہو گئی ہے اور رستے سے وہ کیچڑ آپ کو لگ گیا ہے تو وہ آپ کے کپڑے پاک ہیں اس لیے کہ لا ناف اللہ ناسن اللہ ماسا آپ اس سے بچ نہیں سکتے تو سوسائٹی میں جب گنا بارش کی طرح برس رہے ہوں اور بندے کو اس میں رہنا پڑے سوسائٹی میں ڈیوٹی بھی لگی ہو کہ رہنا سوسائٹی میں میری امت میں رہبانیت نہیں ہے رہدانیت امتی الجہاد حکم بھی یہ ہے کہ تم نے یہاں رہنا ہے या تو یہ ہو کہ بھائی نکل جاؤ غاروں میں نکل جاؤ جنگلوں میں نکل جاؤ بیوی بچے چھوڑ دو ماں باپ چھوڑ دو یہ دو ڈوکریاں چھوڑ دو گاس کے پتے کھاؤ اور جو بھی کوئی بیر ملتے ہیں کھاؤ اور وہاں اللہ اللہ کرو نہیں حکم یہ ہے کہ جاؤ بازار میں جاؤ اسلام کا یہی تو کمال ہے کہ غاروں سے نکال کے بازاروں میں لے کر آیا نیکوں کو ورنہ نیک بازاروں میں تو ملتے تھے آپ کر دیں اس کو تو بندے کو اواب ہونا چاہیے غلطی ہو جاتی ہے خطا ہو جاتی ہے یہ خطا کا پتلا ہے لیکن یہ کہ وہی ڈیرا نہیں جمع لینا چاہیے پلٹ کے آنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے بندے کو حفیظ جو اللہ سے وعدے کیے ہوئے ہیں بندے نے ان کی حفاظت کرنے والا اسی لیے فرمایا اللہ زیل يحافظون جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ان کو سیو کرتے ہیں تو اس کو بلا نماز پڑھ کے اس کو ضائع نہیں کر دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے نماز سے جو چارجنگ آپ دیکھے جو موبائل لیڈ میں لگا رہے اور چارجنگ ہو رہی ہے اور وہ پول اس کا فل آ جائے اور جب آپ کال کرنے لگے تو دو باتوں کے بعد وہ ٹانگ کر دے کیا ہو جی وہ بیٹری جی ختم ہو گئی چارجنگ کو نہیں رہی تو وہ کتنا بھی خوبصورت لگے اوپر سے بالکل نیا ہو آپ اس کو نکالنے والی کوشش کرتے ہیں یار جو بھی مل جائے اس کا اس کی بیٹری کو اس کا مطلب جس چیز کی بیٹری نہ رہے شکل و صورت کتنی بھی اچھی ہو لائٹ اس کی کتنی اچھی ہو فنکشن اس کے اندر ڈھیر سارے ہوں میموریز وہ چار سو بھی رکھ سکتا ہے ہمارے کس کام کا جب بات کرنی ہے اس نے ٹان کر دینا آپ نمازیں ڈھیر ساری پڑھتے ہیں لیکن جب آپ نے سودا کرنا ہے دو باتوں کے بعد آپ نے جھوٹ بول دینا تو ٹان تو ہو گئی نا بیٹری ڈاؤن ہوگی کہ نہیں دس دن ہو گیا اس کو بند ہی کر دیں اتنی اگر مہربانی آپ نے ہمارے اوپر کی ہے تو. یہ موبائل بند کر کے بیٹھا کریں یہ مجلس کی خیالت ہوتی ہے جی حفیظ حفاظت کرنے والا جو چارجنگ آپ کو حج سے ملی ہے جو آپ کو نماز سے ملی ہے جو آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے ملی ہے ان سے اس کو سیو کر لیں محفوظ کریں آپ اس کو اور پھر اسے کام لیں کہیں جواب نہ دے جائیں بازار میں چل رہے ہیں, اتنی چارجنگ ہونی چاہیے کہ آپ کی آنکھوں کا شٹر غیر میر کو دیکھ کے بند ہو جائے اگر وہ شٹر بند نہیں ہوتا تو اس نماز کا کیا فائدہ کیا ملا آپ کو نماز سے فزیو تھراپی آپ کی ہو گئی ہے ہو سکتا ریڑھ کی ہڈی کا درد ٹھیک ہو جائے آپ کا گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو جائے آپ کا لیکن آپ نے کمایا کیا ہے ہماری عبادات کا جو بیرومیٹر ہے جو گیج ہے وہ سوسائٹی ہے ہماری نمازیں یہاں چیک ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بینک والوں کے پاس اب تو سات لوگوں نے رکھ لیے جب یہ جیلی کرنسی چلتی ہے تو پھر وہ مشین رکھ لیتے اس پر رکھ کے اور نوٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ یہ نشانیاں اگر ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہ نوٹ جیلی سوسائٹی پروردگار نے وہ مشین رکھی ہے جس پر آپ کی نمازیں آپ کے روزے آپ کے حج آپ کی زکاتے آپ کے سبقات آپ کی تعجب وہ رکھ کے چیک کی جاتی ہے جیلی ہے یا اصلی اگر سوسائٹی اس کو رد کر دیتی ہے تو آپ بہت بڑے نیک بنتے پھریں لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ احدیث پڑھتے ہیں یس موم من شب آ جا وہ مومن نہیں ہے جس نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن قیل من یا رسول اللہ کالا اللہ جی لایا منو جا رہا اللہ کی قسم و نہیں یہاں جب ایمان کی نفی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کی کہ اس کی ہر اور عبادت کی نفی کی جائے کہ اس کا نماز بھی نہیں اس کا روزہ بھی نہیں اس کی زکات بھی نہیں اس کا آج بھی نہیں بجائے اتنا کہنے کے کہہ دیا اس کا ایمان ہی کوئی نہیں یعنی بجائے آپ یہ کہیں کہ اس کا جاپان کا ویزا بھی ٹھیک نہیں اس کا برطانیہ کا ویزا بھی ٹھیک نہیں اس کا امریکہ کا ویزا بھی ٹھیک نہیں آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا پاسپورٹ جلیے پاسپورٹ جالی ثابت ہو گیا تو اس کے اوپر لگی ہوئی ہر چیز جالی ہو گئی جب ایمان کی نفی ہو گئی تو ایمان وہ سم کارڈ ہے جس پر وہ سارا اکاؤنٹ بیلنس آپ کا محفوظ ہے جب وہ سم کارڈ سٹک ہو گیا تو سب کچھ سٹک ہو گیا ساری باتات ہبت ہو گئی ہبت اس کا نام حفیظ حفاظت کرنے والے اس کی جس مومن میں چارجنگ محفوظ نہ رہے اللہ تعالیٰ پھر سکرائب کی طرح اس کو بیچ دیتا ہے ہم نہیں بیچتے یہ جو آج کل ہمارا جو چل رہا ہے یہ سکرائب اللہ بیچ رہا ہے دجال کو سکرائب کی طرح ہمارا ریٹ لگا ہوا ہے قیمت ہی کوئی نہیں کیوں ہم لوگ چارجنگ محفوظ نہیں رکھ سکتے ہم حفیظ نہیں ہیں شکلیں ہماری بڑی اچھی ہیں لیکن وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کننے پر بدھ ہوئے لکھ روپئے کے ہیں جوتنے کے लिए میدان میں لے گا تو بیٹھ جائے گا بیل دیکھنے میں بڑی چربی چڑی ہوئی چم چم کر رہا ہے جناب علی تو دیکھنے والا تو کہ بڑی بلایا بھائی لیکن جب کھیت میں لے جاؤ پیچھے کرا لگاؤ لوڈ ڈالو تو وہ بیٹھ جائے یا پشاب کر دے پانی ختم ہو گئی تو لوگ اس کے بارے میں مثال دیتے ہیں کہ یہ قلعے پر بدا ہوا ایک لاکھ کا ہے دیکھنے میں ہاں اس کو مت ہمارا وہی ہے ہمیں آزماؤ مت ہم کن پر بدے ہوئے لاکھ کے مسلمان ہیں ہماری شکل ہے دیکھو ہر بندہ مفتی لگتا علم بھی ڈھیر سارا آ گیا لیکن ہم حفیظ نہیں ہیں دس درم کی خاطر امام بیچتے تھے آٹھ آنے پچاس فلس کے لیے ٹیکسی چل رہی ہے سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں تصوی دائیں ہاتھ میں ہے گیئر بدلی ہوتا ہے ٹیکسی کھا کو تصویر ٹھک ٹھک کر کے لگتی ہے ساتھ بندے ڈسٹرب ہوتے ہیں ہارے سارے پر رک کر جناب وہ پھر تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ گیئر بدل بر... سارا کچھ وہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ لیکن سواری کہتی ہے یہاں رکنا ہے اب اسے پتا آٹھ آنے گرنے والے ہیں یہاں روک دیا تو آٹھ آنے میرے گئے وہ آہستہ بریک لگاتے لگاتے لگاتے اتنا ٹھک کہا اللہ کے یہاں اگر تم نے اپنی قیمت دیکھنی ہے تو اپنے دل میں دین کی قیمت دیکھ لو جتنی دین کی قیمت تمہارے دل میں اتنی تمہاری ویلیو اللہ کے یہاں ہے حسیث من خشر بالغیب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے ان سین کو غیب کہتے ہیں جسے ہم نہیں دیکھ سکتے یعنی رحمان ڈنڈا لے کر تو کوئی بھی سامنے آ جائے تو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے رحمان سے ڈرنے کا زیادہ فائدہ اس لیے اجر اس لیے ہے ویلیو زیادہ اس کی اس لیے ہے ریٹ زیادہ اس لیے کہ رحمان نظر کوئی نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے تو کہتے دیکھو یہ رو رہے ہیں انہوں نے جہنم دیکھی ہے اے اللہ نہیں دیکھو میرے کہنے سے ڈر گئے ہیں یہ تم گلا رہو میں نے انہیں جہنم سے بچا لیا میں نے ان کو بکش بکش دیا یہ کیا مانگ رہے ہیں جنت مانگ رہے ہیں اور نے دیکھی ہوئی ہے نہیں میں نے ڈیفائن کیا میں نے اس کی سفتیں بیان کی دیکھو یہ بن دیکھے ایمان لے آئے ہیں تم گوا رہو میں نے انہیں دے دی کس پر ایمان بالغیب پر آنکھوں دیکھی ہوئی ہوتی ہے اگر جنت سامنے آ جاتی تو کیا خیال ہے اس کا ریٹ یہی یہ ہوتا جو اب ہے تو سارا زور کس پر ہے من خش اور بالغیب جو رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈر جائے کوئی غلطی کرنے لگا ٹوٹ پکڑنے والا نہیں ہے لیکن اسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو چیک کر رہا ہے اور وہ ایکشن لے سکتا ہے تو وہ فوراً درجانی جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا گیارہ کیسے نہیں ہو سکتا صاحب اتارٹی آپ کے ہاتھ میں نہیں نہیں میں نے کہہ سکتا مولانا سرف الخانی رحمت اللہ لائد. تھا وہاں کے وہ ریلوے اسٹیشن پر تھے کہیں جانا تھا انہوں نے تو گارڈ وغیرہ جو اسے لا کے جانتے تھے بڑی مشہور رستی تھی گارڈ نے کہا کہ حضرت وہ سامان تلوانے کے لیے لائن میں لگے ہوتے تھے تو اس نے کہا حضرت آپ اپنا سامان ہمارے ڈبے میں رکھ دیں فری میں لے جاؤں گا میں آپ نے کہا بھائی تم کہاں تک جاؤ گے اس نے کہا میں جس اسٹیشن تک میں جا رہا ہوں وہاں سے میں اگلے آدمی کو بتا دوں گا آپ کا سامان وہ منزل تک پہنچا دے گا آپ نے پھر میں نہیں. میری منزل یہ نہیں ہے میری منزل کہیں اور ہے اور اس منزل تک تمہارا یہ ڈبہ نہیں جاتا تو بہتر نہیں میں آج وزن کروا لوں تو من خاصے رحمان بل گئے ان کے خلیفہ تھے بچے کے ساتھ ملنے آئے کہ آپ نے پوچھا بچے کی عمر کیا ہے کہنے لگے جی تیرہ سال کا عمر ہے ماشاء اللہ میرے کو لگتا ہے بارہ سال کا آدمی کا ٹکٹ تو اس کا آدمی لیا ہوگا کہنے لگے نہیں وہ ٹکٹ تو میں نے اس کا آدھا لیا ہے کیونکہ ٹکٹ وہ بارہ سال تک آدھا لے تو اس سے زیادہ کو تھا کوئی کیوں کہنا جی لگتا ہے بارہ سال کا آپ نے فرمایا ہو خدا کے بندے تمہیں تو تصور کی آواز بھی نہیں لگی میری بات میں تمہاری بات کو فسخ کرتا ہوں اور تمہاری خلافت کو بھی ختم کرتا ہوں تم کیسے سوپھی ہو اللہ کے بندے تم نے حساب کی کو دینا ہے یا اللہ کو دینا ہے اللہ کو نہیں پتا تیرا بچہ تیرا سال کا ہو گیا ہے جہاں سے یہ ایشو ہوا ہے وہاں ریکارڈ کوئی نہیں ہے یہ ہے من یا رحمان بالغیب رحمان ایکٹیو نہ بھی نظر آ رہا ہو تو ڈر جانا کہ نہیں اللہ تعالی یہ کر سکتا وہ جا اب منیب اور عنابت والا دل لے کر آئے عنابت والا دل یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر اعتبار کرنے والا منیب اس کی طرف جو بھی وعدہ پر وزگار کپڑے سے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرے حجت بازی نہ کرے مائل ہو رب کی طرف دنیا ہزار وعدے کرے اس لیکن وہ رب کے وعدے کو پکڑ کے بیٹھ جائے مثلا کوئی بچہ اس کو اگر گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹا دوسروں سے پیسے نہیں لیتے آپ دوسروں سے پیسے نہ لیا کریں ہم آپ کو گھر میں پیسے دیں گے آپ کو جتنے کوئی پیشکش کرے نا آپ مت لیں بس ہمیں بتا دیا کریں کہ فلاں نے مجھے پچاس گرم دینے کی کوشش کی تھی اور میں نے نہیں لیے ہم تمہیں پچاس دیں گے بالکل زیادہ بھی دے دیں تو دوسرے جتنے بھی اس کو پیشکش کریں اب ماں باپ کا وعدہ جو ہے وہ غائب کا وعدہ ہے نا انہوں نے ہاتھ میں رکھے تو نہیں ہے چیک لکھ کر اس کے ہاتھ پہ تو نہیں رکھا ایک وعدہ کیا انہوں نے اور دوسرے کا نوٹ نظر آ رہا ہے وہ تو سامنے کی بات اس نوٹ کو رد کر دینا بچے کا رد کر دینا ماں باپ کے وعدے پر نہیں ہے, میں نے آپ کا نام بدنام نہیں کیا اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دے بھی ویسے سا... تو دے ہی کوئی نہیں سکتا اللہ کے سوا للہ معافی سر ماوا ما تو مافی لے کے پاس ہے ہی نہیں دینا کیا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دے بھی سکتے تو ہم رب کے سوائے کسی سے مانگتے نہ تو ہی اس کا نام ہماری کمٹمنٹ رب کے ساتھ اب بدوئیا کا رستا بندگی تیری کریں گے تو مدد تو چاہیں گے اگر کوئی دے بھی سکتا ہم نہ مانگتے کچھ کہ دے کوئی نہیں سکتا تو دنیا ہزار لالچ دے مگر وہ کہیں کہ نہیں مہاج اللہ یہ نہیں اللہ کی پناہ میں یہ نہیں کرتا ہوں اور رب کے وعدے پر اعتبار کرے کہ نہیں پر دار کمپنسٹ کرے اسی لیے مولانا روم لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کو خیالات آتے رہتے ہیں نا جنہیں ہم کہتے ہیں برے خیالات وہ کہتے ہیں یہ برے خیالات نہیں یہ تیرے تقوی کی بھٹی کا ایندھن ہے برا خیال آیا آپ نے اس کو رد کر دیا بند کر دیا فرمایا اس کے بدلے میں تیرے ایمان میں اضافہ ہوگا تمہیں کیش ایمان ملے گا وہ آتے رہے تو ان کو جلاتا رہے وہ آتے رہے تو ان کو جلاتا رہے تیری بھٹی چلتی رہے گی تیرا ایمان بڑھتا رہے گا جب شیطان دیکھے گا میں جو بھی اس کو دیتا ہوں یہ فوراً اس کو کیش کروا لیتا ہے ایمان میں تو پھر خود ہی وہ ذرا ڈھیلا ہو جائے گا سمجھ جائے گا کہ اس کو پتا چل گیا ہے ایک آدمی ہے اس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میرا اگر بچہ ہو تو میں اس کو حافظ بناؤں گا عالم بناؤں گا اور اس کو دین اور دن, دنیا کا علم سکھاؤں گا اور فلاح کروں اس کے ارادے نیک ہیں اولاد نہیں ہوتی اس کی یہ نیت لکھ لی گئی ہے اس بندے کی نیت یہ تھی کمی اگر ہوئی تو ہماری طرف سے ہوئی ہم نے نہیں دیا اس کی نیت یہ پروردگار اس کے نام امال میں وہ بچہ لکھ لے گا حافظ بچہ لکھ لے گا پیدا ہو جاتا تو پتہ نہیں بچہ اس کی مانتا یا نہ مانتا وہ تو رسک تھا نا ایک بندہ کہتا ہے پروردگار اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے میں اس غریب کی مدد کرتا اس کے نام امال میں لکھ لیا گیا اس نے اتنی مدد کی ہو سکتا ہے پیسے ہوتے تو وہ نہ کرتا اس لیے کہ جو پیسے کی کشش ہے وہ تو اسی کو معلوم ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے چھوٹا بھائی یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بی میری اماں کی خدمت نہیں کرتی تو وہ اما کو کہتا ہے اماں یہ بڑا بھا بھی تیری خدمت نہیں کرتی مجھے شادی کروا تیرے کر لوں میں لا کے ڈالوں گا اس کو اٹھے گی نہیں تیرے پاس سے لیکن جب شادی کر لیتا تو اسے پتا چلتا یہ کیا چیز ہے بھائی اب بائیں بائیں شائیں کرتا ہے اس سے چھوٹا شروع ہو جاتا ہے اما ان دونوں نے دیکھا بس تم مجھے کرا وری طرح کا تھا میرے پاس اتنے ہوں گے تو میں یہ کروں گا یہ کروں گا میں مسجد بناؤں گا اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے لکھ لو اس لیے ارادے پر مستقل لے ہے اگر ہوتے پیسے تو پتا نہیں وہ کیا کرتا ایک رزق ہی تھا نا تو یہ غیب کی باتوں کا سارا عجر ہے اگر سامنے آ گیا پھر کسی کا نہ ایمان قبول ہے یوم لا ينفع ظالمین ہوں الحم اللہ نہ ان کی معذرت قبول ہوگی نہ ان کا ایمان قبول ہوگا یوم ملائن فاؤل کافی ایمانہم لا وہ جو قیامت میں ہم نے جنت میں جانا ہے وہ دن ہمیشگی والا دن ہوگا یہ جو دنیا میں ہم قلعے ٹھوکنے کے چکر میں پڑے ہوئے نا خلود حاصل کرنے کے یہ دنیا جائے خلود ہے ہی نہیں کوئی پلازے بنا لے کوئی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن جائے کوئی فیلڈ مارشل بن جائے کوئی فلان صاحب بن جائے لیکن خلود نہیں ہے کوشش ہر بندہ یہی کرتا ہے کہ میں یہاں کلے ٹھوک لوں فرعون کو کہا گیا نا فرعون ہے ذوال اوتاد کلے ٹھوکنے والا فروئن وہ کلے ٹھوکے امیشگی اختیار کرنا چاہتا تھا ہر بندے کے اندر یہ لالچ ہے فرمایا عَلَ خلودون تم یہ کاریگریاں دکھاتے ہو شاید کہ تمہیں خلود حاصل ہو جائے بڑے بڑے محلات بڑے بڑے باغات بڑے بڑے عجیب عجیب عمارتیں بناتے ہو پتہ نہیں کون سے مسالے استعمال کرتے ہو اس سے تمہیں خلود نہیں ملے گا زانے کا یہ عمل خلود یہ ہے ہمیشگی والا دن اس کی تیاری کرو تاکہ اس جگہ جا سکو جہاں ٹائم اینڈ سپیس اثر نہیں کرتے جہاں موت نہیں آئے گی جہاں بڑھاپا نہیں آئے گا جہاں مرض نہیں آئے گا جہاں کوئی بوریت نہیں ہوگی دنیا میں تو بوریت ہوتی ہے نا اگر میری خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں تو بھی آدمی آ کر خودکشی کر لیتا ہے بوریت ہے یعنی میری خوشیاں بھی ہوں تو آدمی بور ہو جاتا ہے کوئی ایڈوینچر نہ ہو کوئی مصیبت نہ آئے تو آدمی بور ہو جاتا ہے وہاں بوریت نہیں ہوگی لا یا مسو نا ساب اس میں نہ تو کوئی تھکاوٹ ہوگی بوریت ہوگی اور نہ وہاں کوئی تھکے گا لاہم ما یشاف اور اسی میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم چاہت کرتے ہو دنیا میں نہیں دنیا تمہیں رب کی لکھی ہوئی ملے گی تم جلدی میں گے تو حرام کر لو گے اس کو ملے گی تمہیں وہی اولاد مقدر میں رب نے لکھی تھی تم نے جلدی کر لی وہ آرام کا بچہ ہو گیا تھا تیرا مقدر نے اپنی بدبختی سے اس کو حرام کر لیا تیرے اکاؤنٹ میں تھا ت نے غلط سائن کر کے اگر دیکھنے ایک چیز ہے پڑھی ہوئی کسی کی میں اٹھا کے لے جاتا ہوں یہ سمجھ کے کہ کوئی بھول گیا ہے بعد میں مجھے پتہ چلتا پتا چلتے تو میری اپنی چیز ہے میں چور لکھا گیا ہوں قدرت کے کاغذوں میں اگرچہ وہ میری چیز ٹھیک لیکن میں نے تو کسی کی سمجھ کے اٹھائی تھی نا اسی طرح جو تم چاہو وہ صرف جنت میں ملے گا دنیا میں تمہاری چاہت پوری نہیں ہو سکتی بہادر شاہ ظفر پورے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش برما کا حاکم تھا شری لنکا سمیت بادشاہ تھا کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی جس کے سامنے جواب دے تھا پھر بھی کیا کہتا ہے پھر بھی کہتا ہے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دلے داغدار میں وہ بھی حسرتیں لے کر مرا یار اگر اس کی نہیں پوری ہوئی تو بتائیے کس کی پوری ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ دنیا جو ہے اور پھر آخر مجھے نے کہا کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو گز جگہ بنا ملی اسے کنویں یار میں کہاں جا کے دفن ہوا ہے رنگون برما میں دلی میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوا دار و خلاف تف اس دنیا میں کسی کی چاہت پوری نہیں ہوتی جو آپ کیا سمجھتے ہیں نا جن کی ساری تمنا پوری ہو چکی ہوں گی آپ ان سے جا کے پوچھئے کتنے زخم لیے بیٹھے دنیا رب چاہی ما اللہ کی گزارو آخرت تمہاری چاہت کی ہوگی دنیا میں وہ کرو جو رب چاہتا ہے قیامت میں پروردگار گار وہ کرے گا جو تم چاہو گے اس میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے ایک صاحب سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول حضور بیان کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا ایک صاحب وہاں کہیں گے اللہ میں گندم بونا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جہاں کسی چیز کی کوئی کمی ہے نہیں میرا دل کرتا ہے گندم ہو پھر میں کاٹوں پھر میں اس کو آج میرا وہ پرانا موڈ بنا ہوا تو فرمایا وہ گا اور گندم ایک دم سے پیدا ہوگی وہ کاٹے گا اور اس کو گائے گا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے حضور وہ انسار میں سے ہوگا یہی کھیتی باڑی کرتے ہیں ہم لوگ تو انٹو کو پیچھے دوڑنے والے ہم تو تاجر ہیں ہم نہیں ہوں گے اس پہ وہ جتنی محفل بیٹھی ہوئی تھی اللہ کا رسول صاحب. سارے مسکرائے ان کی وڈنگ پہ کہ انسار میں سے کوئی ہوگا یہی کسان ہے ہم تو نہیں ہوں گے اس میں سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں ہر چیز ملے گی تربار نے کہا کہ وہ تمہاری پیاس سے بھی واقف ہے ہر آدمی کو جو پانی ملے گا وہ پیکڈ اس کی اس پیاس کے مطابق ہوگا یعنی yani یہ بھی ہوتا ہے کہ پیاس تھوڑی آپ کو باہر کے گلاس دے دیا تو آپ نے اپنی پیاس کے مطابق جتنا پیا اس کا تو آپ کو مزہ آئے گا لیکن اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پانی میں چھوڑ دوں یہ بھی نامناسب ہے اس کو کہاں گراؤں گا تو آپ وہ جو ایکسٹرا پیتے ہیں وہ آپ کے مزے کو کرکرا کر دیتا ہے اس سے تھوڑا سا آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے مزاج پہ وہ پانی بھاری گزرتا ہے پانی ہو یا چائے ہو یا جوس ہو یا جو بھی چیز ہو اللہ تعالیٰ فرمایا تمہیں اتنی کوفت بھی نہیں ہوگی آخرت میں تمہیں وہ پانی ملے گا جو تیری پیاس کے مطابق پیک ہوگا فیتاب ہو مسک جب تم وہ سیل توڑو گے تو خوشبو پھیل جائے گی سب کو پتا چلے گا کسی نے بھائی پانی کی سیل توڑی ہے فتب مسکیز علیہ کا پھل یہ تنا فصل نفسی کرنے والوں دوڑ لگانے والوں آگے بڑھنے کی لالچ کرنے والوں اس میں لالچ کرو اگر کرنی ہے اللہ نے لالچ کا مادہ رکھا ہر بھائی چاہتا دوسرے بھائی سے میں آگے ہو اسکول میں میرے نمبر اس سے زیادہ ہوں ماں باپ اس سے زیادہ مجھے پیسے دیں کھلونا میرا اس سے زیادہ قیمتی ہو پھر ادھیکار نے کہا اس چیز کو آخرت کے لیے یوز کیوں نہیں کرتے تھے اس نے دس سپارے فج کیے میں بارہ سپارے فج کرو اس نے چار نفل پڑھے میں چھ نفل پڑھوں وفیز عالق فل ہے تناف اصل میں نفسی کرنی ہے تو نیکی میں کرو مجلس بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اس دن اتفاق سے دائیں طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کی یہ سنت تھی کہ آپ پانی یا کچھ پی کے یا کوئی چیز بھی جو ہوتی تھی وہ بچا کے کچھ تو صحابہ میں تقسیم کرتے صحابہ کو کیونکہ حضور سے محبت تھی دادا وہ چاہتے تھے کہ اس کو شیئر کریں اس میں تو حضور دائیں طرح والے آدمی کو پکڑاتے تھے اور وہ گونٹ لے کے اگلے کو رو گونٹ لے کے اگلے کو یہاں تک کہ حجرے سے آواز آتی تھی کہ اپنی ماں کا حصہ رکھنا یعنی یہ بھی حضور کا مجھا ہے کہ حضور کی دیویاں اتنا کلوز ہونے کے باوجود حضور کا اتنا احترام کرتی تھی کہ وہ بھی تبرک کا پانی مانگتی تھی ہمارے یہاں تو یہ نا کہ بار ولی اللہ بھی ہو تو گھر والی نہیں مانتی بار کتنا بڑا مفتی بھی ہو تو گھر والی مسئلہ اس سے نہیں پوچھتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ حضور کی اندر کی زندگی بھی اتنی شفاف ہے کہ گھر والیاں بھی پانی کے لیے لالچ رکھتی اس دن حضور نے عبداللہ اللہ اپنے آباس کو پکڑا دیا اس لیے کہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن آپ نے ان سے سفارش یہ کی کہ آپ ابھی بکر کو دے دیں حضور نے تو اپنی روٹین سے پکڑا دیا لیکن کیونکہ ابو بکر ان سے بیٹھے تھے تو حضور نے ان کو ادب سکھایا کہ میرا ابو بکر وہ دوروں کا نہیں ابو بکر سے زیادہ میں متاج کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے ان کی لالچ کو دیکھ وہ فرمایا اللہ دین میں اس کی لالچ کو بڑھا یعنی آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں بلکہ خوشی ہوئی کہ دیکھو ہے بچہ لیکن نیکی کی لالچ کتنی ہے فرماتے گا نہیں حضور اس میں تو میں ابو بکر کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دوں گا میں ان سے زیادہ متاجھو اس پانی کا میں پی کے ان کو پکڑا ہوں گا یہ ہے وفیز تنافا سلم المتنافسون حضور نے فرمایا میری امت میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک پہلی صف اور اذان کی لالچ اس امت میں باقی رہے گی یعنی پہلی صف میں اگر جگہ بچی ہے بنی ہے تو ہر آدمی کوشش کرے ایک جگہ بنی ہے تو تین آدمی وہاں داخل ہونے کی کوشش کریں حضور نے فرمایا یہ لالچ اگر اتنی ہو اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے ما فن ندا ولا لمس اگر لوگوں کو پتا چل جائے پہلی صف اور اذان میں کتنا اجر ہے تو اگر انہیں قرہ ڈالنا پڑے تو تاس کر کے صف میں کھڑے ہو تین آدمی بڑھ کے جگہ ایک آدمی کی ہے تو وہ کہیں گے آپ نہیں نہیں سب تاس کریں جس کا نکلے گا وہ کھڑا ہوگا لالچ لیکن ہوتا کیسا میں جگہ ایک دوسرے کا تم چلے گئے تم چلے آخر میں بچے کو تم ہی چلے جاؤ لیکن ویکینسی نکلتی ہے تو چھ چھ سیویاں داخل کرتے ہیں سفارشیں ڈلواتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں جس بندے کی فائل اوپر گئی والا کر فنج ہو جائے یار میڈیکل اس نے کافی کروائے ہو جائے گا فنج پہلے فلوٹ کر دو سی وی کو دنیا کی لالچ اتنی ہے کہتے کہ نہیں میرا بھائی ہے یہ زیادہ بے روزگار رہا مجھے تو سال ہوا ہے اس دو سال ہو گئے تم جاؤ اللہ میرا کوئی سباب کرے گا نہیں ہاں سف میں کہتے ہیں تم کھڑے ہو ہوگا تم کھڑے ہو ہوگا وہاں نفسہ نفسی کرنی چاہیے اس کا مطلب ہے آپ میں نیکی کی کوئی آپ بڑے خان ہے میاں نواز شریف آپ کو کوئی نیکی کی ضرورت نہیں ہے دوسرا کھڑا ہو جائے حالانکہ پہلی سف باقی کی سبوں میں دس نمازوں کا فرق پڑ جاتا ہے اجر کا پہلی میں سینتیس ہے اور پچھلی میں ستائیس ہے حضور نے تین بار پہلی صف کے لیے دعا کی ہے اور اس پر چوتھی بار جو ہے وہ باقی سبوں کے لیے کی اذان کے لیے چن کر نکما بندہ کھڑا کریں گے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایون کے امام بھی اذان دینا جو ہے اپنی شاید تو سمجھتے ہیں یہ کیا خیر کی بھوک مر گئی ہے لہذا یہ خیر کے ختم ہونے کی نشانی ہے لوہم ما یشاہ فیا والا مزید تمہاری تمناؤں سے بڑھ کر تمہاری خواہشیں تو پوری کی جائیں گی لیکن یہ کہ پروردگار کے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے جو تمہیں خوش کرنے کے لیے ہے اس میں کہتے ہیں کہ بندہ جب پہلا بندہ جنتی جو پہلا کھانا کھائے گا تو ستر سال ایک ہی کھانا کھاتا رہے گا جگہ تو اتنا مزیدار ہے کہ اس سے زیادہ کون سا مزے دار کھانا ہوگا وہ تو بعد میں کہتے ہیں کہ یار کبھی یہ بھی ستر سال بعد فرشتے اس کو کہیں گے اللہ کے بندے یہ ڈش بھی چکھ کے دیکھ ہماری خواہش تو یہی ہے نا کہ بھائی اتنی سی بات ہمارا تجربہ تو ہے نہیں لاہم ما یا شاہد اس مزید کے بارے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں کہ فردگار پوچھے گا ان سے تمہیں کچھ چاہیے نہیں جی بالکل سب کچھ حاصل ہو کچھ چاہیے نہیں جی کچھ بھی نہیں چاہیے پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دے گا اب وہ دیدار کیسے ہوگا اس سے یہ نہیں ہے کہ بندوں کو اللہ تعالی کے آزار کا پتہ چل جائے گا اللہ کی ناک پتلی ہے آنکھیں بلوری ہیں ہونٹ ایسے ہیں دانت چمچم کرتے ہیں بال گنگھرے والے ہیں نہیں آپ کو اللہ کے یہ آزاد ہے ہی نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک صورت کا حدود ربا آپ کو پتہ نہیں اور آپ کو یہ بھی محسوس ہو کہ میں نے دیکھ لیا آپ کا قلب بھی مطمئن ہو جائے اسے سرور مل جائے وہ سرور کو محسوس کرے یہ سوال ہے آج ذکر کر رہا ہوں اور اس لیے نہیں کہ وہ کوئی میں زیادہ شیخی بکھارنا چاہتا ہوں لیکن مسئلہ آ گیا ایک یہ مسئلہ اور دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ میں اسی کے زمن میں بیان کروں گا میں نے خواب دیکھا ابھی ریسنٹلی ایک مضمون میرا گیا تھا اردو ایکسپریس میں معیاری شخصیت اور معیاری دین قسم کا ٹائٹل تھا اس کو جس دن میں نے وہ فکس کیا میں نے خواب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میں نے دیکھا کوئی ایسی جگہ ہے پہاڑی علاقہ جسے میں کشمیر سمجھتا ہوں وہاں پہ کوئی مورچہ بنانے کا کام ہم چند ساتھیوں کو ملا ہوا تھا مورچہ بنا رہے تھے اور دل میں تمنا یہ تھی کہ جلدی یہ کام فارغ ہو جائے تو جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو جا کے دوبارہ اٹینڈ کریں یعنی لگتا یوں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ فلانا جگہ جا کے مورچہ بنانا ہے میں مورچہ بنا رہا اچھا اور دل میں لگی ہوئی ہے جلدی جلدی ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ یہ جلدی تیار ہو جائے تو پلٹ کے جائیں اور حضور جوائن کریں حضور کی مجلس کو اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ رضم دونوں آ جاتے ہیں پہاڑی کے اوپر سے حضور اترتے ہیں ہم نیچے مورچہ بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک طبیعت کھل جاتی ہے وہ جو تمنا تھا وہ سامنے آ گئی ہے تو مورچہ چھوڑ کے لپکتا ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور حضور اوپر سے ہی بیٹھ کے اپنا پاؤں آگے بڑھا دیتے ہیں جگہ بیٹھ کے جیسے پہاڑی علاقے میں لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنا پاؤں آگے بڑھاتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پین چنتا ہوں اور یہ مجھے پتہ ہے اب تعارف نہیں کروایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ میں ابو بکر صدیق ہوں لیکن میرے دل ایسے جیسے میں ان سے واقف ہوں وہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں ان سے واقف ہوں میں پہچانتا ہوں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ حضور نے یہ کہا کہ میں اللہ کا ر ابو بکر صدیق رضی اللہ کا کہ میں ابو بکر لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں اس میں مجھے کوئی عجیب چیز محسوس جیسے میں ہوں کہ یہ صاحب ہیں ایسے ایک تو یہ بات کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں ہولیا نہیں بتا سکتا دل مطمئن ہے یہ دیکھا دوسری بات ہے کہ اس دن جو کیفیت رہی میری اس سے جو دوسرا مسئلہ مجھے سمجھ لگا وہ یہ ہے کہ جن صاحب نے یہ مسئلہ لکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ کو خیال آ جائے نماز میں تو نماز فاسد ہو جاتی میں نے اس بات پر بڑی تنقید کی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ درود پڑھیں اور حضور کا خیال نہ رہے اصل عطا حیات اللہ جب آپ پڑھیں اور اس میں کیا السلام علیہ کا نبی تو نبی کا خیال نہ ہے تو پھر انہوں نے یہ بات کیسے لکھ دی اس دن مجھے پتا چلا اس کے بعد جو میری چند نمازیں گزری ہیں حالت یہ تھی کہ میں جب سجدہ بھی کرتا تھا تو وہ حضور کی وہ کیفیت سامنے آ جاتی تھی حضور بیٹھے اور میں آپ کا پہنچوم رہا ہوں اس خیال کو دور کرنا میرے لیے بڑا ایک مسئلہ بن گیا تھا نماز میں آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں سامنے آ کے حضور ٹھنڈ سے کھڑے ہو گئے تو مجھے پتا چلا کہ یہ بندہ جس نے کتاب لکھی اور جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے یہ اس کیفیت سے گزرا ہے خیال آ جانا اور بات ہوتی ہے لیکن وہ کیفیت کہ جس میں سجدے میں بھی وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے یہ وہ کیفیت میں ہے جس میں کہا گیا کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے حالت تو یہ دو مسئلے ایک مسئلہ یہ کہ آپ کسی کا ہولیا بیان نہ کر سکے لیکن آپ ہنڈریڈ پرسینٹ شیور ہو کہ میں نے دیکھا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی ربی لات کو میرا رب آیا تھا فی اجمل سوراہ اپنی خوبصورت ترین شکل میں اب حضور یہ نہیں فرماتے کہ وہ ناک ایسی ہے رنگ ایسا ہے مونچے ہیں داڑھی ہے کیا ہے اتانی ربی میرا رب رات کو آیا ہے کس نے دیکھا ہے ان آنکھوں نے نہیں دیکھا نقشہ یہ آنکھیں بیان کرتی ہیں حضور دربے کی ضرورت ان آنکھوں کو پڑتی ہے دن جو کچھ دیکھتا ہے اس کو حدود حدودربے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے حضور کے قلب نے رب کو دیکھا ہے میرے قلب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے قیامت کے دن ہماری آنکھوں نے نہیں ہمارے قلب نے اللہ کو دیکھنا ہے کلب کی آنکھوں سے اور اس کو حدود کی ضرورت نہیں ہے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے وہ خوش ہوتا ہے اس کی کیفیت اور روٹی ہے تو یہ جو مزید ہے یہ مزید ہے رب کا دیدار جب اللہ دیدار دے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا کمی تھی جب تک بندے کو اولاد نہیں ہوتی اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس چیز سے ماروں میں. وہ دیکھنا کوئی اور چیز ہوتی ہے اپنی اولاد ہونا کوئی اور چیز ہوتی ہے اور ماں باپ کی محبت اور ان کے حقوق کو آدمی تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک اپنی اولاد نہ ہو میرا اتنی سٹڈی کرنے کے باوجود اور خطیب اور مولوی اور سب کچھ ہونے کے باوجود میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ جب تک میری اپنی اولاد نہیں ہوئی میں ماں باپ کی خدمات کو نہیں پہچان سکا ہوں یا تو مجھے پتا چلا کہ میرا باپ مجھ سے اور میری ماں مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے ورنہ آپ ناپ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی اپنی اولاد نہ ہو اولاد اتنی محبت ماں باپ سے کبھی نہیں کر سکتی چاہے وہ مفتی بن جائے چاہے وہ کچھ بھی بن جائے جتنی محبت ماں باپ اولاد سے کرتے یہ تو ہم جب ہوتا ہے تو پھر وہ بچے کو میں کوئی چیز کھلاتا تھا اگر وہ چیز نیچے گر جاتی تھی وہ میں اٹھا کے پہلے اپنے منہ میں رکھ کے صاف کر کے بچے کے منہ میں دیتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی جراثیم لگ گئے تو وہ مجھے لگیں بچے کو صاف ملے یہ سکریف فوائز جو ہے یہ ماں باپ جو کرتے اولاد کبھی نہیں کر سکتی ماں باپ اولاد کا جھوٹا کھا لیتے ہیں اولاد کبھی ماں باپ کا جھوٹا نہیں کھاتے آپ کاٹ کے دیکھو چیز تو کہہ کر نہیں میں نے وہ نئی والی لینی آپ کو جھٹا وہ نہیں کھاتے آپ اس کا کھاتے ہیں تو جب تک آپ اس کیفیت میں مبتلا نہ ہو آپ کو وہ کیفیت پتا نہیں چلتی جنتیوں کو بھی اس دن پتا چلے گا کہ رب کی وہ جو رب کا دیدار ہے اس کا کیا مزہ ہے لازا ہوگا یہ کہ جمعے کے جمعے جیسے یہاں گیادرنگ ہوتی ہے وہاں جمعہ بازار جسے کہتے ہیں جمعے کے جمعے سارے ویسے تو اپنی اپنی جنتوں میں ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے کی جنت کو اس طرح دیکھو گے جس طرح ستاروں کو دیکھتے دور دور ہوں گی جنت تمہاری اپنی نہریں ہوں گی کوئی پولوشن کا کوئی ڈر نہیں کہ بھائی میں نیچے پانی پی رہا ہوں اوپر کو پوترے دھو ہوگا کوئی ڈر والی بات نہیں آپ کی جنت سے نہر شروع ہوگی آپ کی جنت میں ختم ہوگی انڈیپینڈنٹ آپ کھلے موج کریں کوئی ڈر نہیں کہ کوئی دیوار سے دیکھے گا نہیں اسٹاروں کی طرح دور دور لیکن یاد تو آئے گی نہیں را فلاں بندہ فلان مسجد میں ہم جاتے تھے اپنا جگہ فلاں سطر پہ جو آدمی میرے ساتھ تو دل کرتا ہے ان سے ملنے کا تو فرمایا جمعے کے جمعے ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں سارے جنتی آیا کریں گے اور وہاں پہ پھر ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوں گی بیٹھیں گے اور اس میں رب پھر سب کو دیدار دے گا اور جب وہ واپس پلٹ کے جائیں گے تو ان کا حسن وہ رب کے دیدار کی وجہ سے نور بڑا ہوا ہوگا ان کو خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو چکا ہوگا تو یہ جمعے کے جمعے وہاں بھی انشاءاللہ شاء اکٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کرے وہ لگا مزید وہ کم من قبل من القرون ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو کم ہلکنا قبل من من آج ہی جو مکے والے اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتے ہیں ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اکثر من و من و اموال جو مال میں بھی ان سے زیادہ تھے اولاد میں بھی ان سے زیادہ تھے تو نہ ان کا مال ان کے کام آیا نہ ان کی اولاد ان کے کام آئی نہ میں نے ان سے بارگین کیا نہ میں ان سے بارگین کروں گا تھنک فِي بو فل بلاد حالمی جاؤ جا کے سفر کر کے دیکھو نقب لگاؤ زمین میں اور ان علاقوں کو جا کے دیکھو ان قوموں کے گھروں کو جا کے دیکھو وہ ہمارے عذاب سے بچ سکے کوئی رائے مفر ہے کوئی ایگزٹ انہیں ملا کوئی اسکیب ملا انہیں نہیں تو ان کو کیسے ملے حالمی مہیش ان نفیز عالیہ کالا اس میں یاد دہانی ہے اصل میں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن میں نے کیا تھا نا کہ ہمارے اندر معاملات کو ڈیلے کرنا ایک فطری سی چیز بنی ہوئی حالانکہ حکم یہ ہے کہ نیکی کو فوراً کر لو اور دنیاوی معاملات کو ڈیلے کرنا تو ڈیلے کر لو لیکن ہم دنیاوی معاملات کو تو فوراً ٹیکل کرتے ہیں اور دینی معاملات میں ڈیلے کرتے ہیں یہ ہماری فطرت بن گئی ہے میں نے مثال دی کہ ہمیں سردیوں میں پیشاب آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ آئے تو پھر دوسری سائیڈ پہ ہو کے اگر ریلیف ملتا ہے تو آدھا گھنٹہ اور گزر جاتا ہے پھر کوشش کرتے ہیں تو جب تک بالکل مجبور نہ ہو جائے اٹھتے نہیں یہ ہماری عادت ہے ڈیلے کرنے کی ورنہ سب کچھ ہمارے اندر ساری ضرورتیں پتہ ہیں ہمیں کہ یہ کچھ ہونا ہے اس کو کہا ذکر ریمائنڈر بھیجا جاتا ہے کیا ذکر ان مذکر ہے نبی کو ریمائنڈ کرواؤ تو میں ریمائنڈر کے طور پر بھیجا ہم یہ ہے تذکرہ قرآن کیا ہے تذکرہ ریممبرنس یہ تمہیں یاد کرواتا ہے تمہیں رات کے سامنے جانا ہے تھوڑی انفیزالے کا نذکر لمن کارل کلب لو اس کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہمارے شعور کے ساتھ تو جس کا دل ہوگا اس کو نصیحت بھی حاصل ہوگی القس سے ماوا شہید یا وہ غور سے توجہ کان ہیں لیکن توجہ نہیں لگائے مثلا یہ بھی ہوتا ہے کرات کر رہے ہیں ہم وہاں کھڑے ہیں لیکن کوئی ہمیں پوچھے کہ مولوی صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑی تھی تو ہمیں یاد گو نہیں ہوتا کہ ہم تو اس وقت گئے ہوئے تھے نا کہیں اور گاڑی سروس کروا رہے تھے مسافر میں یا سبزی والی دکان پہ کھڑے تھے یا اسٹیشنری پہ گئے ہوئے تھے میں خریدے تھے بچے کے لیے کوئی پوچھے مولوی صاحب نے پہلی حالانکہ پڑھ رہا تھا مولوی کہاں اس کے پاس تھے تو خامی کہاں ہوئی ہے مائک بھی تھا پڑھنے والا پڑھ بھی رہا تھا اندر ریکارڈ کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ وہاں وہ غائب تھا وہاں وہ شہید وہاں وہ موجود بھی ہو بات سنے اور القسمہ وہ ہوا شہید اور اس وقت وہاں مجمے میں موجود ہو انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے اگر اسے کوئی چیز ناپسند ہو اسی لیے کہتے ہیں کہ لمبی کرات نہیں کرنی چاہیے جیسا ہمارا ایمان ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کا دل نماز میں لگا رہے اور وہ نکل جائے اگر آپ لمبی تلاوت کریں تو لوگوں کے اندر کرات پیدا ہو جائے گی نا آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی اور بندے اندر سے تنگ ہے پتہ نہیں آپ کو کیا کیا دل سے کہہ رہے ہیں جس مولوی کا اور کوئی ہی نہیں ہے یہ تو بیگ ہو جائے گا ہمیں جا کے کارڈ پینچ کرنا ہے وہ وہ عبادت ان کی ضائع ہو ہوگی جو چیز انہیں ملنی چاہیے تھی عبادت سے سکون وہ سکون کی بجائے انہیں بے سکونی ملی اس لیے کہا کہ پیشاب اور نماز دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی پیشاب آیا ہے تو جا کے پہلے پیشاب کرو تاکہ تمہیں بے سکونی نہ ہو فرمایا اگر کھانا آ گیا تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو ورنہ ساری نماز میں روٹی کے پیچھے بھاگتے رہو گے گرم کر کے کھاؤں گا پھر سلاد بھی کاٹوں گا پھر فلانا چیز بھی کاٹوں گا اب وہ نقش ہے نا جب اسے بھوک لگتے تو نقشے بنانے شروع کر دیتا ہے اندر بیٹھا یہ آپ کی بات کو لے نہیں رہا لہذا کراہت نہ آئے وہ شہید وہ بندہ وہاں موجود رہے وہ حضرت نے کہا نا کہ دل در یار سمندروں ڈوںگے کون دلا دیے جانے مولوی کو کیا پتا کہ یہ بندہ یہاں نہیں کڑا کہاں گیا ہوا اندر ہی جیڑے اندر ہی بیڑے اندر ہی ونج مہانے اندر ہی طوفان چلتے ہیں اندر ہی بیڑیاں چل رہی ہیں تو اندر ہی بیڑا گرک ہوتا یہ بندے کے اندر ایک سمندر ہے خیال آیا بندے کا بیڑا گرک ہو گیا تو ال کا شہید کان لگا کر بات سنے پلس وہاں موجود رہے جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے بھی فائدہ دے واقعہ